لقل السلام رسول اللہ بل بینات ونزل کتابان یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجن ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آرٹ نمبر پچیس پر جو ہم نے پڑھ لی اب ایک سمجھیے زمینہ ہے اس میں. کبھی میں پہلے اینٹی کلائمس کا لفظ استعمال کرتا رہا وہ مناسب نہیں زمیمہ ہے زمیمہ کیا ہے شیطان نے ایک اور چال چلی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رسول کی محبت بہت ہو گئی آخرت کی طلب بھی ہو گئی اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات اس کا رف بوڑ دیا رحمانیت کی طرف جاؤ خوب نفلیں پڑھو خوب تپسیاں کرو خوب عبادتیں کرو دنیا کو چھوڑو تاکہ دنیا میں میں ننگا ناچ ناچوں اور جو اللہ کے ماننے والے وہ جا کر گفاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں اس کی نفی ہو رہی ہے یہ راستہ نہیں ہے نیم کا اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور دوسرا کیوں آیا لیکن یہ کہ مونیسٹسم جو ہے یہ خانقاہی نظام جو ہے کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہسٹری آف کرشچین مونیسٹسم یہ پوری پوری کتابیں زخی لکھی ہوئی ہے اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے مسلمان میں ایمان بل ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کے مجھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے مجرد روزے رکھ رکھ کے رکھ رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو وہ پروڈکٹیو ہوگی اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا اور تم کہیں خادقاہوں کے کہ اندر روزے رکھ رہے ہوگے اس سے دنیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ زمین آسمان کا فرق یہی وجہ کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ ملوکیت کا جو آ گیا تو راستہ بڑھ گیا باقی اب جاؤ چلے کھینچو خان آباد کرو تو راج کرے گا خالصا سلاطین ہو گئے امرہ ہوں گے راج وہ کریں گے ہاں تمہاری خانقاہ کو ہم پل اتنے گاؤں دے دیتے ہیں اس کی آمدنی تمہاری خانقاہ پر صرف ہوگی جو تمہارے مریض وغیرہ آئے اور وہاں لگ چلتا رہے اس کے بھی کھانا ہو جائے لیکن یہ حکومت حکومت کے معاملات جو ہے ان کے بارے میں بات نہ کرتا یہ ہے وہ راستہ ٹیڑھا راستہ جو, جو معروف جو ہم جانتے ہیں جن کو رسولوں کا معاملہ تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں دنیا سے بے رغبتی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا یہ تو ہے دین کا جوہر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے رہبانیت ہو جائے تم تبدل کو تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ بند باس لے لو تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو یہ نہیں دنیا کی مجھار میں رہو اور جہاز کی سبھی نندا کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو نا کا خاتمہ کرو عدل کو قائم کرو جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے جیسا کہ حضرت احبوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیت ہوئی ہے بیعت خلافت کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں اور جو روی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں یہی بات کہی تھی حضرت شادی میں ابھی وقت آپ نے نظی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایرانیوں سے جب ان کا آپ لوگ کیوں حق پہنچا ہے فرمایا اللہ کا ذرسلہ ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں مشن کیا ہے نخر جناس منظلم جہالت علا نور الامان کے لوگوں کو نکالیں ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف وہ من جوہ الملو کے عادل الاسلام بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا اسلام کے عادل اعلی نظام سے مشناس کریں یہ ہمارا مشن ہے لہذا دیکھیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہیر شروع ہوئی ولاق اصل روحن و ہم نے ہی بھیجا تھا روح کو بھی اور ابراہیم کو بھی وہ جالنا فضل ریت حمل اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے حضرت حام کی نسل بھی ہے حضرت یافس کی نسل بھی ہے تو یقیناً حضرت نو اور حضرت ابراہیم کے مادین تو انبیاء اور رسل تینوں نسلوں میں آئے حام کی نسل میں بھی یافس کی نسل میں بھی سام کی نسل میں بھی قرآن مجید میں صرف سامی نسلوں کا تسکر آئے البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں اور حضرت ابراہیم کیونکہ اب سے تقریباً پانچ ہزار برس قبل کے ہیں اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر تحقیق کا موضوع ہے لیکن اب نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نسل ہمارے قدرہ روحن و ابراہیم اور جالنا کی ضروریت احمد نبو اطول کتاب اب محتدین اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں تمہید ہے کس بات کے لیے سما کف فینا آسار ہیم بے روسو لینا مریم پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے قدم پر بہت سے رسول مریم اور پھر ہم نے بھیجا مریم عیسائی مریم کی کے, کے لیے یہ ساری ہے آ کہنا اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ نے مریم کو وجالنا بھی قلعوں میں تباہ ہو رافتوں اور ہم نے رکھ دیا پیدا کر دیا ان لوگوں کے دن میں جنہوں نے اس کی پیروی کی بڑی نرمی اور رحمت رافت اور رحمت رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے یہ رافت ہے اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے اس تکریف کے ادارے کے لیے کوئی کوشش کرے ہو کہ یہ ایک جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے ادھر کسی چونکی نے کاٹا اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں کسی چیز نے کاٹا فوراً وہاں سے حکم آیا اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہم نے کھینچ لیا انسٹنٹینئسلی یہ شہ ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ ساپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اگر یہ شکل پیدا ہو جائے کہ پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے اللہ تعالیٰ بنبارے کے حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے خود تصریف کر رہے ہیں بجالنا پھر قروب النزی نہ اور رفتوں کا اس کی وجہ کیا ہے حضرت عیسیٰ خود بہت رکھی, خود قلب تھے بہت نیک تھے اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے جو چوری کر رہا ہے اسے کہا کیا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے نہیں نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا اچھا بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج ہر ایک کا اپنا مزاج لہذا وہی مزاج ان کے جو ہواریہ تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے رحمت کل قلب شفقت لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف وہ رہبانی رہبانیت کی بنا چنوں لوگ جاتی ایک شہ تو ہم نے رکھی ان کے دل میں رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی تو رافت اور رحمت تو بری شہ نہیں خود حضور کے لیے لفظ وبا کی آخری آٹ میں آ چکا ہے بنا سے رعوفر رحیم دل مومنی الرحیم اہل ایمان کے حق میں آپ رعف بھی ہیں رحیم بھی ہیں رافت اور رحمت رافت اور رحمت بری شاید تو نہیں لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے اس کو کہا بدت وہ رحبانی رہبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کر لی ما کٹرنا علیہم ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی الفتار اقبال ہم نے تو جو چاچ فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے لتا تلاش کرو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے نفس کشی سیلف اینہلیشن تپسیاں ریاضتیں رہبانیت ترک دنیا تجرب کی زندگی شادی بیاہی کرنی لیکن یہ غلط راستہ تھا اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے وقت ہوں لہن سبھی لگا بس جاہد اُس کی سبھی رضا یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے باطل کو بلیا ویٹ کرنے کے لیے حق کو غالب کرنے کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے ابلقس کو قائم کرنے کے لئے سختیاں جھیلو تکلیفیں برداشت کرو بھوک برداشت کرو فاقے برداشت کرو جان و مال کا نقصان برداشت کرو یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمندن سے مڑ کر پورے چلی جائے تاکہ یہاں تمندل کا میدان میرے لیے نگا ناک میں داخی مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو. تھما رہاؤ پھر ایک اور دوہرا دور کے اوپر چار شیٹ ایک اور ہے پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت دی چاہیے تھی ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری اوپر شادی نہیں کروں گا مجرر رہوں گا یہ تو آسان ہے اس کو نبھانا تو آسان نہیں اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے نتیجہ کیا نکلا وہ تو جو, جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی زخیم کتابیں جو ہے ہسٹری آف کرسچین مونیسٹسم پر ان میں پڑھ لیجیے اب کیا ہوتا تھا کہنے کو راہب ہیں اور راہب آئے ہیں اور زنا ہو رہا ہے حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے آخر فٹنس کا راستہ ہے دریا کے آگے آپ بلد باندھیں گے کریں گے کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر وہ بند سکتے ہیں نا چلتے جنکے تک کیسے بنا دیں گے وہ اسلام نے راستہ دیا ہے حلال راستہ ہے جائز راستہ ہے شادی کرو اپنے جنسی جذبے کی تشکیل کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے جہاں وہاں کڈمن آ جائے گی حرام خوری ہوگی پانی کے آگے بھاؤ کریں تو پانی کہیں نہ کہیں راستہ نکال لے گا یہی ہوا بہت میں سواگت ہوں آج کی دنیا کی یا کوئی بھی ہو پھر جن ان کے اسکینڈل آتے اور کون بچا ہوا تو ساخ کوئی ہوگا اس لیے کہ خود وہ کہتے انہیں کا ایک آدمی ہے شاہدہ شاہدوں میں نہ لیا جب فرائڈ جو ہے انہی کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پورٹنٹ ہے موٹو انسان کا دی موسٹ پورٹنٹ موٹو ان ہیومن بیگ از سیکس حالانکہ غلط ہے یہ مغربی وہ کے میں سے کسی کی نظر کہیں جب گے کسی نے کہیں جب گے مارکس کو پیٹ نظر آیا مارکس ہی جذبہ جو ہے انسان کا اس کو فیڈ سیکس نظر آیا ایڈنر کو تفوق ارج میں تفوق یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹوٹ ہیں سب ٹھیک ہیں لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا فبا راہ ریہ یا تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے اس کی حفاظت نہ کر سکے اس کا حق ادا نہ کر سکے اس کو نما نہ سکے جیسا کہ نما نے کا حق تھا فات فا الزین عامن منہم اجرہوم تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے یہ بھی مانی ہے یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بےکر سے پہلے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان ان میں ان کے لیے ان کا جو ہے وہ کثیر و منہ لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسکوں پر مشتمل ہے یادین عامق اللہ و عمنو بسول اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو یادین عمن اہل ایمان مسلمانوں سے خطاب ہے پہلے ایمان اللہ کے تقوا اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو لقد کان رقم فی رسول اللہ اس حسنہ ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی چادیاں کی بھرپور زندگی گزاری ہے ان کی اولاد بھی تھی کتنی بیٹی کتنی بیویاں تھیں ہاں اس کے باوجود پوری زندگی ابھی ہے دین کے غلبے کے جد و جہت میں یہ اسوا ہے یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے یہ نمونہ ہے ان کی پیروی کرو لکڑ کا یا لکڑ کی رسول گاہ اس وقت اور اس میں واقع یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ, یہ, یہ چیز... گن لی آپ نے فریش بنا لی آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی فیصلہ کر لیا کریں گے لیکن اگر یہ حما تک آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشو پروپورشن کتنا تھا اصل شہر ریشیو پروپورشن ایک چیز کتنی تھی دوسری کتنی تھی تیسری کتنی, کتنی تھی اگر ریشو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو رسوا تو ختم ہو جائے گا جیسے رشو کے اندر چار دوائی ہیں ایک تولہ ماسا بھر ہے ایک پھٹکیے چھٹانگ بھر ہے اور آپ نے وہ چھٹانگ والے کو تولا کر دیا تولے کو چھٹان کر دیا تو اس کا شفا کی بجائے اس کا ہلاکت بن جائے گا تو محض یہ ثابت کر دینا یہ ثابت ہے فلا حدیث سے ثابت ہے یہ ایک بات ہے صحیح ہے لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجبوری جو طرز عمل ہے آپ کا جو رویہ ہے زندگی جو آپ نے گزاری ہے اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا اس میں ریسورسز تھی ایجوکیشن کدھر تھی اس میں اب پرائرٹیز کس کو تھی کیا چیز تھی وہ پرائمری تھی کیا سیکنڈری تھی اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئیں تو وہ سوال ہی رہے گا وہ کچھ اور بن جائے گا لہذا یہاں زور جو ہے وہ عام لو رسول ہے اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ای کی سابق کا کی ان کو پکار کر کہا جا رہا یا یوحلہ تخ اللہ میرے ہی اللہ پر جو تم مانتے ہو پہلے سے اس کا تکوا اختیار کرو اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یوں تو تم کی فلین میر رحمت ہی تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر ان کے لیے ہم پڑھ قصص میں آ چکا ہے بھیا نور ان تمشور ابھی اب یہ دونوں کو کبر کرے گا اگر تم نے رسول پر ایمان پوختہ رکھا اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منحجے انقلابیں نمونی تراش کیجیے آپ حضور نے کیسے انکلام برپا کیا محض قامت الدین کی جد و کے لیے تن من دھن لگا دینا یہ پہلا قدم ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں پھر بنا لگائے گا کس طریقے پر کریں وہ منہج اگر انقلاب نوی کا نہیں ہے خلاف پیغمبر کسے راہدین منزل نقاہد نسیم اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گی لہذا پہاڑ میں نہیں جتنا یقین ہوگا کہ جا ہی جاس آپ کو معلوم ہے جہاں جہاں بمان ہوتا ہے کہ یہاں تیل ہے کروڑ ہاں ارب ہاں روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر تلاش لگا دیتے ہیں کہ نہیں یقین ہو کہ جا ہی جا اصل شہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ اصل سے ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ونہج و منہاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. بھلے کلن جالنا شِرْعَةً تم ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں منہاج محمدی کیا ہے اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو یا سن نہیں یو تم کسل رحمت ہی و جگہ الکم نور نُورًا تَمْشُونَ بِهِ غفر لَكُمْ اور پر آدمی چل پڑے رخ سید کر لے بحثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آگئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا استا ہے ان نمت تو اللہ جہاں غفور الرحیم اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے تو میں نے جو اس آئے کا مفول بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس میں خطاب کا رخ جو ہے ایسے کتاب کی طرف بھی ہے اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے لے اللہ یاد محل الب اللہ عالا جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں لے اللہ میں لا زائد ہے مراد لے کہ لا یا اگر تو وہ آئے صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضول میں سے میں نے جو دوسروں لوگ بیان کیا ہے اسے اس سمجھیے تاکہ نہ سمجھیں اہم کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا راستہ ہے ہم بھی ہے کھلا ہے آؤ محمد کے قدموں میں آؤ آؤ قرآن کی طرف آؤ جیسے سورہ اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا اثار امبو کو منگل ارحم کو بھائی ہو تو پودنا بجالنا اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے تم تھے لاڈلے تھے اس میں کوئی شک نہیں اب تم لادے درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آبادہ ہے آسارم بک مغرب خود نہ اور اگلی آئے کیا انہ قرآن یا رحمت خدا مندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے جہاں سے داخل ہو یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے اللہ کا فضل جو ہے ابھی اب کھلا ہے آؤ رے اللہ یادہ یعنی معرول کتاب تاکہ نہ یہ سمجھے اہل کتاب اللہ اقدر من فضل الفلّہ جب تو اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں پانی فضلہ میں یعنی لاج ہوتی ہے منگشاہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ اللہ حضر الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم